اگر اللہ تعالیٰ یہ دوسرا حصہ پہلے کر دیتے نا تو پھر اس قصے کی اتنی اہمیت نہ رہتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اصل مقصد تھا جو اس مردہ کا مردے کی شناخت مردے سے پوچھنا تھا کہ تمہیں قتل کس نے کیا ہے اس قصے کو بعد میں لے آئے ہیں ارشاد فرمایا یہ تیسری چیز وہ اس قتل تم نقصن اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا یہ قتل کہاں ہوا کس نے کیا تھا کس دور کا یہ واقعہ ہے وہی بات ہے کہ مفسرین میں سے کسی نے اس دور کی تعین نہیں کی اب اگر کوئی بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی اس تاریخ کو پڑھے تو شاید اسے کچھ ہاتھ آئے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا فتدارا تم فیہا اور تم ایک دوسرے کے سر پر ڈالنے لگے فد درا تم تفاول کے باپ سے اور تفاؤل کے بعد میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں خاص چیز ہوتی ہے مشارکت یعنی ایک دوسرے کو شریک کرنا تو مطلب یہ ہوا کہ تم قتل کے الزام میں ایک دوسرے کو شریک کر رہے تھے فداراتم فد تم ایک دوسرے کے سر پر ڈال رہے تھے وہ کہتے تھے اس نے قتل کیا یہ کہتے تھے اس نے قتل کیا ہے تو قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل میں کس نے کیا اللہ تعالیٰ نے واللہ مخرجن اور اللہ تعالی اس قتل میں اصل قاتل کو نکالنے والا تھا یا یہ کہ واللہ مخرجن اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ظاہر کرنے والا تھا ما تم تختمون اس چیز کو جس کا تم کتمان کرتے تھے جسے تم چھپاتے تھے تو اللہ تعالی نے پھر کیا کیا اس گائے کے زبا کرنے کا حکم دے دیا فکل ہم نے کہا نہ وہ ہو بے کہ اس گائے کو فکر نہ ہو ہم نے کہا اس مردے کو مارو بے اس گائے کے گوشت کے ساتھ یہ گائے کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگاؤ یہ مردہ گائے کے گوشت کے ساتھ لگاؤ تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور جب انہوں نے گوشت کو لگایا اس میت کے ساتھ تو وہ اٹھا اور اس نے بتایا کہ یہ چیز ہوئی تھی نے مجھے قتل کیا تھا اور بر کیا بس یہ بات جو حضرات اس کے دو قصے ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ قصہ پہلا تو ہو گیا تھا اتنا کہ وہ ماتادو یا فالون اور وہ لوگ کرنے والے نہیں تھے گائے کو زبا اور پھر گائے کو انہوں نے ذوا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس قتل تم نفسن سدارا تم فیا اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور تم ایک دوسرے کے سر ڈال رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اس قصے کو واضح کرنے والا تھا فکول نہ بولے ہو بے بازا وہ کہتے ہیں یہ ایک الگ قصہ ہے ایک, ایک جماعت کی رائے یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا مارو اس میت کے جسم کو نہ بولے بو ہو لگاؤ بے اسی میت کے جسم کے دوسرے حصے کے ساتھ سمجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ میت جو ہے وہ گائے کا قصہ بالکل الگ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں گائے کا اس میت سے تعلق ہی نہیں تو پھر اس میت کا مثلا ہاتھ لے لو اور دوسرے ہاتھ پہ اسے مارو یہ اس میت کا ہاتھ لے لو اور اس کے پاؤں پہ اسے مارو جو بھی جو بھی صورت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل الگ ہے وہ الگ ہے لیکن اس طرف گئے بہت کم لوگ ہیں زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں جو ہم پہلے سے بات ارض کر رہے ہیں آپ سے اچھا تو اب مردہ زندہ ہوا اور قتل کا الزام جو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وہ بات ختم ہو گئی تیسری رائے وہ کہتے ہیں مفسرین کے ہے سارا قصہ یہاں تک کا ایک وما قادو کادو یا پہلے ایک رائے تو ہم نے یہ آپ کو بتا دی کہ سارا قصہ ایک ہی ہے اور گائے کے گوشت سے میت زندہ ہو گئی دوسری یہ بتا دی کہ گائے کا قصہ الگ باز لوگوں نے کیا اور اسے الگ کیا ہے کہ میت کے اپنے ہی جسم کے دو حصے ملا دوں تیسری رائے وہ یہ باز کہتے ہیں کہ ہے تو یہ ایک سارا قصہ لیکن اس کا یہ جو پارٹ ہے کہ فضا بہ انہوں نے ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے اتنا حصہ الگ ہے اور یہ جو قتل والی بات ہے آگے جو چیز آ رہی ہے یہ کسی اور دور میں واقع ہوا ہے جل رہی ہے کوئی چیز چائی تو خشک نہیں ہو گئی اچھا وہ پہلے لیکن کچھ بھی ہو صاحب اس نیت کا تو مسئلہ حل کرنا ہے اچھا تو تیسری رائے ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ قصے ہیں الگ الگ لیکن ایک طرح سے ایک معلوم ہوتے ہیں